ایک رشدہ تھا نارو نے ایک شب کا ہار پہ کیا رشتہ اس کو دکھائی دیا سب ڈی جی ویسے گیا تھا وہ سمجھا کہ یہ مر گیا ہے چکر باز تھا اس نے سوچا کچھ دھوکے بازی کر کے لوگوں سے پیسہ اینٹنا چاہیے بعض ایک کو اس نے لے لیا پکڑ لیا اور ایک سے لے کے اس کو نیچے آیا پہاڑ سے اور لوگوں کو جمع کیا اس کو تماشا دکھانے لگا کہ دیکھ میں شکار کر کے لایا ہوں مجھ کا اپنی پڑھائی جتانے کے لیے لوگوں کو فخر سے دکھا رہا ہے لڑکے کوئی میں شکار کر کے لایا ہوں میں اتنا بڑا اس کا لوگ بہت پہلے سے دیکھ رہے اگر تھوڑی دیر بعد سورج نکلا تو اس کی ٹھنڈ دور ہو گئی تو آہستہ آہستہ وہ اس نے اکڑائی رہی جو شروع کی سب سے پہلے بھاگنے والے فاجہ صاحب نے فرمایا اس کا ایک واقعہ سال پہلے شیر پہ ہے فواجہ صاحب نے فرمایا کہ نفس کا اجدہ دیکھ دلہ ابھی مرا نہیں دلہ مانے دل اے دل دیکھ نفس کا اجدہ ابھی مرا نہیں ہے یہ مغلوب ہو جاتا ہے لیکن اس کا کوئی بھروسہ نہیں غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا تھا جیسے ہی نفس سے غافل ہوا سمجھا کہ میں تو بہت اللہ اللہ کرنے لگ گیا ہوں اللہ والوں کی صورت میں بیٹھنے لگ گیا ہوں تو اب تو اس میں اللہ والا ہو گیا یہ جی قافل ہو گیا اور اگر شہر نفس جو ہے ٹک مارنا شروع کر دیتا ہے ڈسنا شروع کر دیتا ہے جگہ جگہ تک کبھی نکاح کے ذریعے سے ڈستا ہے کبھی کانوں کے ذریعے سے ڈستا ہے کبھی دل کے ذریعے سے ڈستا ہے دل میں گندے حیالات پکانے لگ جاتا ہے کبھی نگاہ نظر بازی کرنے لگ جاتا ہے کبھی کانوں سے گانے سننا شروع کر دیتا ہے اس کو देख کہ نفس کا دیکھ دیکھ دلا ابھی مرا نہیں ہے دل دیکھ نفس کا देख مرا نہیں یہ مغلوب ہو گیا ہے جیسے जैसे سے से مغلو ہو گیا تھا था میں پڑ گیا تھا تو مرا نہیں کہا گرمی پہنچی گہینی گلاؤ کے اسباب سے اگر غریب ہوگئے تو نفس در جو زندہ ہو جائے گا پھر تمہیں ڈسنا شروع کر دیا کرنا ہے کہ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے ایسا ہے بھروسہ کچھ نہیں اس نف سے امارا کا ایسا ہے, ہے فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدکمان ہوں اپنے نفس سے ہر وقت بدقمان ہو یہ سم سوچو کہ نفس رشتہ ہو گیا اب جیسے یہ اللہ والا ہو گیا اس کوئی نقصان نہیں اسی لیے مولانا روبی نے یہ بھی فرمایا کہ اندر ہی رقمی تراش ہو گئی تراش اللہ کے راستے میں ہر وقت اپنے نفس کی دیکھ بھال رکھو تراش فراش میں لگے رہو کسی اللہ حوالے سے اپنے حوال ہو کے چاہے کتنی بھی عمر ہو جائے اور کتنا بھی اللہ اللہ کر لیا ہو لیکن ہمیشہ کسی کا سایہ کسی بڑے کا سایہ اپنے سر پر رکھو اس سے مشورہ کرتے رہو اگر کوئی بڑا نہ ملے تو وہی اپنے برابر ہی سے مشورہ کر لیا کرو اور اگر برابر کا بھی نہ ملے تو اپنے چھوٹے ہی سے مشورہ کر لیا کرو بس اپنے اوپر صرف اپنے اوپر تنہا اپنے اوپر کرو اس نہیں کرو اور فرمائیں کہ جو اپنے آپ کو مستقل کی ذات سمجھتا ہے وہ مستقل کا جاتا ہے یعنی وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کو فرمائے گئے تو سب کچھ نہیں اس نفس سے ہمارا گیر ظاہر فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگو ہو جائے گا غریب تلاشوں کی تراش تادم فارم دب فارم تادم دم آخر دمیں فاطم نقش کہ ہر وقت اپنی تراش فراش میں لگے رہو اپنے نفس کی دیکھ بھال کرتے رہو کہ گری گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے اور بڑوں سے مشورہ کرتے رہو اور آخر, آخر سانس تک اس کامنے لگے رہو فارغ مت بیٹھو یہ اطمینان سے مت بیٹھو کہ میں اللہ والا ہوں گے اور اسی کو بات ہے بیٹھو آرام سے چلو ادھر آ جاؤ پانی ملے گا سوچ سمجھ کے آنا سمجھ گئے تو کیا بات کہہ رہا تھا دیکھو ہاں بک لگے رہو ایک اور بات یاد آئی تھی جب یاد آئے گی تو بتا دیں گے دیکھو ان جلنے سے یہ بتایا ہم کھول گیا ہم کیا کہہ رہے تھے اب سب لوگ سننے آئے ہیں ہم کو کیسے بتائیں کہ ہم کیا کہہ رہے تھے <tip> इसलिए मजलिस में आराम से बैठा करो मजलिस खत्म हो जाए फिर उछ उच्छ उछला करो उछलो ऊलो शोर मचाओ सा भी जाएगा ठीक है अच्छा बाश बहुत अच्छा बच्चा है ये भी जी जी سنائے. سب کو سنائیں گے اچھا خاتم ہے جن کا تعلق کمال احمد سے خلیفہ فیصلہ ہی ان سے, سے بیٹھ اور ہم کو نام سے بھی جانتی ہیں لیکن ویسے تو ہے کوئی جان نہیں جان پہچان نہیں انہوں نے خواب میں دیکھا بڑے حضرت والا ہے تو لا گئے میں ہیں اور مجھ کو بھی دیکھا اور اپنے شیخ کمال صاحب کو بھی دیکھا تین آدمی کو دیکھا دیکھا کہ عضرت والا حکمت اللہ عالم پر نظر نزا کا عالم تاریخی ہے اور اس حالت کے درض ثبوت قیامت پر بیان کرنے وہ یہی بیان سنتے سنتے سو بھی گئی تھی جب انہوں نے پاک دیکھا تو دیکھ رہے ہیں پاک نے کہا نزا کے عالم میں ایک بیان بنتا ہے اور پھر مجھ کو دیکھا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ پر کچھ تکلیف کے آسار دیکھے تو دیکھا کہ میں حضرت والا کے سینے مبارک سے چمٹ رہا ہوں اور دیکھا کہ میں حضا کے سینے مبارک سے بار بار چمٹ رہا ہوں اور کیا مجھے بتایا کہ قوم نے تینوں چہرے ایسے دیکھے چمکتے ہوئے کہ کبھی ایسے چمکتے ہوئے چہرے نہیں دیکھے اللہ تعالیٰ اس اسباب کو اینکر کے لیے مبارک کرنا ہے اور اس کی تعبیر سے مجھ کو رکھنا کرنا ہے کائے ناطے دل کے خوشی دو قبر اللہ رحمت اللہ دیکھے ہیں دل میں ان کی یاد کی لرت دل میں ان کی یاد دلد در تیری در گر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آگے سہر کیا کیا شام غم اور کیا تیری سحر دل میں ان کی یاد کی شانگے سر دلّی تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے شم تو دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے شمشن سو بمر کائنات دل کے کچھ دوسرے شمشن سو کائنات دل کے کچھ دوسرے شمشن سو مرحلہ کہ کافروں کے تو دن طلوع ہوتا ہے دنیا کی سورج سے اور ان کے وہ کام کاج کی ابتدا ہوتی ہے لیکن اللہ والوں کے دل کا سورج اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ والے اور جو, جو با وفا لوگ ہوتے ہیں اور جو اللہ ہوتے ہیں ان کا دن ان کا دن جو طلوع ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد سے طلوع ہوتا ہے ان کا ذکر ان کا ناشتہ ان کا ذکر ان کا ناشتہ ہوتا ہے ان کے روح کی غذا اللہ کی یاد اللہ اللہ کرنا جی کے وکلاوٹ کرنا <سلام> <سلام> دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے ششن و خبر دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے دل کے رے ششم سو بمل کائنہ دل کے ہیں کچھ دوسرے ششم سو بمر تجھ سے روشن ہے جمانے درد کے ششم سو بمر تجھ سے روشن ہے جانے درد تی شم سو بمر دل ہے اس کا درد اللہ کا محبت کا درد یہ درد جو ہے راہنما ہوتا ہے اللہ تک پہنچنے کا اور درد وہ ہو جو معتبر ہو اور درد وہ معتبر ہے جو کسی اللہ والے کی نگرانی میں پیدا ہو دل قطر وہ حاصل ہو تو کسی اللہ والے کی نگرانی میں حاصل ہوا ہو یہ نہیں کہ اپنی تنہائی کی عبادت میں رونا, رونا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ ہم بڑے اللہ والے ہو گئے تو جب تک اس کا تعلق کسی اللہ والے سے نہ ہوگا اللہ والے کی نگرانی نہ ہوگی یہ کبھی تکپر میں مبتلا ہو سکتا ہے حوشت میں مبتلا ہو سکتا ہے خود میں مبتلا ہو سکتا ہے اور حضرت نے فرمایا کہ نسبت جو ملتی ہے تو نسبت جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ سے تعلق ہو جائے اور اللہ تعالی کو بھی بندے سے خاص تعلق ہو جائے ایک تعلق تو عام ہے ہر ایک کے لیے ہے لیکن ایک تعلق جو خاص جس کو نسبت کہتے ہیں نسبت معلدہ وہ جب بندے کو اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کو بھی بندے سے خاص تعلق ہو تو بندہ عبادات کر کے اگر یہ سمجھنے لگے کہ مجھ کو نسبت حاصل ہو گئی تو یہ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی کو بھی اس بندے سے خاص تعلق ہے خانہ داماد پر از شور شر خانہ دختر نبودے نا خبر حضرت فرماتے تھے کہ داماد تو داماد کے گھر میں تو خوب جوش بازیا تماشے ہو رہے ہیں حضرت نے سنایا تھا کہ ایک بنگی تھا وہ خوب جو ہے خوشیاں منا رہا تھا اور بہت اس کو تبلے بازے بج رہے تھے کسی نے پوچھا بھائی کیا بات ہے اس نے کہا کہ بادشاہ کی لڑکی سے میری شادی ہونے والی ہے اس نے کہا اچھا بادشاہ کی لڑکی سے تمہاری بھا بھائی ہوا تو کیا بادشاہ راضی ہوں کہ ہسنے کا بس یہی تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے کہ میں تو راضی ہوں بادشاہ ابھی راضی نہیں تو کیا فائدہ ہے چی اپنے آپ کو دھوکھے میں رکھنے کا کہ آخر اپنے کو ہم سے اور ہم کچھ سے تعلق ہے تو ایسا تو نہیں ہے تو جب تک درد معتبر نہ ہو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کامل شہمل حضرت شاہ الپوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے عرض کرتے تھے کہ آئے من آہ منہ آہ من پروردہ آئے شما ہے میرے پیارے ہے میری آہ یعنی اللہ کے راستے کا دخش مجھے ملا ہے وہ آپ کا پروردہ تربیت ہے آپ کا تربیت یافتہ ہے یہ خدر و پودے کی طرح نہیں ہے کہ جیسے خدر و پودا اگ جاتا ہے اس میں جنگلی پھول بھی کھل جاتے ہیں بعض اوقات لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی اس کو اگر چکو بھی تو پسیلا ہوتا ہے اور خوشبو بھی نہیں ہوتی اس کے اندر جی خوشبو ہوتی ہے تو جنگلی پھول دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے لیکن حقیقت اس کی پھول کی نہیں ہوتی دیکھنے میں بس خوش ہوتا ہے تو حضرت نے فرمایا آہ من پر ورد ہے آہ شماس درد من پر ورد ہے شماس اے میرے پیارے ہے مجھے جو اللہ کی محبت کا درد حاصل ہوا یہ خود رو نہیں ہے خود سے نہیں آ بلکہ آپ, کے, آپ کی تربیت یافتہ ہے میری آہ آپ کی تربیت یافتہ ہے میرا درد محبت آپ کے درد محبت کا پروردہ ہے تو جب تک یہ درد معتبر نہیں ہوتا جب تک کسی اللہ والے کے زیر نگرانی رہ کر اس درد کو معتبر نہیں بنایا جاتا تو یہ درد جب حاصل ہو جاتا ہے جو درد معتبر ہے وہ جب حاصل ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ تک پھر خود رہنمائی کرنے لگتا ہے تجھ سے روشن ہے جماع درد کے شمشم سو قبر درد اے خدا تجھ سے ہی رو ہے ہمارے رق د تجھ سے ہی ہے ہمارے دن اے ہماری کا ناتے دل کی خرشی تو ہماری کائن تے دل کے خرشی اے خدا تجھ سے روشن اے ہمارے رن اے ہماری کائناتے دل کے کشی دو نمبر میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا تیرے دب میں یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے دبل موجے پل کائناتے چنگروں بل گرج حاصل مجھے پل اس شیر کو اور بھی اشاکے والا ہے کہ جس طرف کو رخ کیا تو نے پلستا ہو گیا تو نے رخ میرا رہا سے وہ بیا ہو گیا جس کے ساتھ اللہ نہ ہو ساری کائنات کے مزے اس کو, کو مزہ نہیں دے سکتے بلکہ وہ ہر وقت بے مزہ اور اس کی زندگی تلف رہی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اے بدا کیا بتا تجھ سے ان ارواح کو اے خدا کیا راگتا ہے تجھ سے تیرے راتی نہیں جو چین با مالو گلر بے پاتی نہیں جو چین با مالو گلر کتنی بھی راحت ہوں کال نے کو لالے مان کی راحت اور چیز ہے اسباب راحت ہونا اور چیز ہے اسباب راحت راحت کے سامنے نہیں ہے گارنٹی نہیں ہے کہ سارے اسباب یا ہوں تو ہم چین سے رہیں گے بلکہ گارنٹی کس چیز کی ہے راحت سے رہنے کا راز کیا ہے اور راحت سے رہنے کی گارنٹی کس چیز میں ہے اللہ کی یاد میں اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں بس انسان کو چاہیے کہ اپنی جان تو کوشش کرے اور ساری کی ساری محنت اور ساری کی ساری توجہ اس بات پر لگا دے کہ میں جو عمل کرنے والا ہوں جو قدم اٹھانے والا ہوں بلکہ جو سانس لینے والا ہوں بلکہ جو پلک جھپکنے والا ہوں اس پلک جھپکنے کے عرصے میں بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض بس اس کو سارے جہان کی راحتوں سے بڑھ کر راحت حاصل ہوگی سارے جہاں دونوں جہانوں کی نعمتوں سے بڑھ کر نعمت حاصل ہو گئی اے خدا کیا پاک, پاک, پاک میں ہے اللہ تعالیٰ اللہ اللہ نے اعلان فرما دیا ساری نعمتوں کی ساری اسباب راحت کی اور ہر قسم کی مال و دولت اور عیش و عشرت ہر چیز کی نفی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو انسان کو چین اور راحت دے سکے سوا اس کے اللہ کے ذکر اللہ کے ذکر مانی اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نا فرمانی سے بچنا یہ ہے اللہ کی یاد اللہ نے خبردار فرما دیا اللہ خبردار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ دلی کے اللہ ہی کے ذکر سے یعنی صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر سے تمہارے دلوں کو چین ملے اے خدا کیا ہے تجھ سے گا نہیں جو مالوگر نہیں کریں گے آئے ان کو چین لیں گے جائے اگر جو کڑی نہیں ہو تو بھی ان کی آگ بال چین لیں گے تجھ سے بے تیرے نہیں جو ان کے غم کے تارے مگر آگل مانے دل پہ ان کے غم کے تارے پھر شب تاریخ میں مندر بے بت میں پھر شبے تاریخ میں ان کے کارے کے ہوا <انگار> <تصفح> اللہ فی الحال ہے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں شیر میں اس طرح اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص گناہوں سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا وہ گورا سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے اس کے دل پہ غم کے تارے چمکنے لگتے ہیں غم کے تارے اس کے دل کو روشن کیے ہوتے ہیں یہ غم وہ غم نہیں ہے جو تقلیف میں مبتلا کرے بلکہ یہ غم اللہ کی لذت عرب حاصل کرتا ہے اس غم سے انسان اللہ کی لذت عرب حاصل کرتا ہے فا اگر دل پہ آسمان غم کے تارے ہوں تو کوئی غم نہ کرو شب تاریخ یعنی ظلمت بھرے معاشرے میں گناہوں سے بھرے معاشرے میں بھی منزل طے ہو جائے گی بے خطر طے ہو جائے گی جیسے دل حکومت اندھیری رات کے اندر ستارے ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے راستہ معلوم کیا جاتا ہے یہی گناہ سے بچنے میں جو دل کو غم آتا ہے یہ غم رہ پر بن جاتا ہے اللہ کے راستے پر پھر شب تاریخ میں بھی طے و منزل بے خطر بے فطر جو ہے آپ چلے چلے جائیے کیونکہ اللہ تعالی آپ کی رہنمائی کریں گے کیونکہ یہ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے سے آپ اللہ کے پیارے ہو گئے آپ اللہ کے ہو گئے اور اللہ آپ کا ہو گیا کیونکہ عشق کے امتحان میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو عبادات کی لذت تو اٹھاتا ہے لیکن ساتھ میں گناہوں سے بچنے کا غم مجاہدہ مشقت اٹھاتا ہے تو یہ عشق کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جب عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو یہ اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے جس حاصل ہو گئی یہ آسمان کے دل دل آسمان دل کے جو غم کے تارے ہیں اللہ سے اللہ سے قریب کرنے والے اور اللہ کی منزل کا راستہ بے خطر طے کرانے والے آسمان نے آسمان کے غم کے تارے مگر ہر شفے کا منزل پہ فصل ہر شفے تاریخ میں بھی وہ منزل پہ فصل آپ جانے زندگی سے دور کوئی زندگی زندگی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شخص اپنے اللہ سے دور ہو اللہ سے وافل ہو بس اس کی طبق ہو جاتی ہے ہے جانے زندگی سے زندگی گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی <وزن> <سلام> <données> <تنانز> والے اللہ اللہ راز کرنے والے کو کسی پل اور کسی جگہ چین نہیں چاہے کتنے ہی اسباب راحت ہوں کتنے ہی مال و دولت کے پھیر ہوں پس اسی لیے پہلے اس شعر کی تشریح نے عرض کر دیا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ راحت سے رہنے کا راز یہ ہے ہے کامیابی کا راز یہی ہے کہ ہر لمحہ ہر قدم ہر سانس بلکہ ہر پلک جھپکنے کے وقت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے اے یا حیو یا قیوم براہمتی کا ہستغی اے حو قیوم گاد براہمتی کا ہستغیف میں آپ کی رحمت سے فریاد استغاثہ دائر کرتا ہوں اللہ کی رحمت کی عدالت میں استغاثہ سمجھتے ہیں نا منصور صاحب استغاثہ یہ خوب سمجھتے ہیں استغاثہ دائر کرتا ہوں آپ کی, کی رحمت کی عدالت میں اجفاسات اس نفس کے خلاف نفس کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہوں کہ اللہ ان نفس جو ہے مجھے طرح طرح بہکاتا ہے تو پھر آگے کیا مانگا گرہمتی کا دستغیز اب آپ اپنی رحمت کی عدالت میں کیوں ہم نے فریاد داخل کی ہے کہ آپ ہمیں اس سے بچائیے اس کے ظلم سے ہمیں بچائیے اپنی رحمت کے ذریعے اپنی خاص رحمت کے ذریعے گرہمتی کا دستخیز اصل علی شاہنی کل میرے ہر ہر لمحے کی جو ہے آپ اسلام فرما دیجیے اور ولا تکلنی الا نفس کی الا ایک پلک چپکنے کے برابر بھی پلک چپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے ایک سیکنڈ کا دسواں بیسواں حصہ مالو نہیں کون معلوم ایک سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے تو اس حصے کے برابر بھی آپ مجھے اس نفس کے حوالے نہ ہونے دیجیے تو یہ ایک سیکنڈ کے اندر ہی ڈس جاتا ہے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے ہی میں کسی پہ نظر پڑ گئی اور وہ تصویر دل میں جم گئی بس کا کام خراب ہو گیا یہ دباؤ برباد ہو گیا اب دل کے اندر اس کی تصویر اتر گئی اور اللہ سے بندہ دور ہو گیا تو اس لیے ہر ہر ہر, ہر پلک چھپکنے کے وقت بھی انسان کی توجہ اس بات پر رہنی چاہیے کہ اللہ میں آپ کو ناراض نہ جو اور جو عمل میں کرنے والا ہوں وہ آپ کی رضا کے مطابق ہو اگرچہ وہ دنیا کے معاملات ہوں چاہے عبادت ہوں چاہے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات ہوں چاہے میری معاشرت ہو چاہے میرا کاروبار ہو چاہے کوئی بھی معاملہ ہو میں اللہ آپ سے ایک لمحہ بھی دور نہ ہو جاؤں گناہ کرتے ساری توجہ اس پر اگر لگا دیں گے تو سا, ساری دنیا جو ہے ایک طرف لیکن یہ اللہ کو راضی کرنے میں اس کی پوری توجہ اور پوری محنت ہو جائے تو, تو ممکن نہیں ہے کہ یہ بے چین رہے پریشان رہے یہ راحت اور سکون اس کی لانڈی بن جائے گی لانڈی راحت اور سکون اس کے غلام بچ جائیں گے گر جانے زندگی سے جگڑے شام کو جھگڑے چینی نہیں ہے سو روپی سوتا ہے تو نیند بھی نہیں آتی پریشان رہتا ہے وجہ یہی ہے کہ اللہ سے غفلت ہو اللہ سے غفلت نہ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ دل بے چین اور پریشان اور یہ ترخی جو حضرت فرما رہے ہیں یہ بھی قرآن پاک سے مختلف ہے کہ من آزان دکری فری ان لہو معیشتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میری یاد سے احرا کیا یعنی نافرمانی کی نافرمانی سے بچا نہیں تو اس کی معیشت کو ترق کر دیا جائے گا ہر جگہ ترخی معلوم ہوگی جھگڑے ہو رہے ہیں گھروں کے اندر جھگڑے اور معاملات میں جھگڑے دوستوں سے جھگڑے کاروباری جھگڑے کہیں کچھ کہیں کچھ یہی پریشانیاں اور مصیبتیں اس کو کھیل لیں گی ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی کر نمل چل دیے شامو سر غلط کر دے سی نئے مغل چلتی شامو سر دل میں ان کی یاد گی للت ہو ہے کرا کیا شام اور کیا تیری آ ہے پانی جو میرے مرشد مرشید محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا سفرنامہ نام یونین کا ہے حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے ہار رنبوی رحمت اللہ علیہ سے پید تھے انہیں سے خلافت ملی تھی اور مولانا خلیل احمد سے آرمگوئی مولانا گنگوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ان کے بارے میں حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو میں نے اپنے مرشد فضل شاہد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ مولانا گنگوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمارے خلیل کو نسبت صحابہ عطا فرمائی ہے اے اپنے میں تمہارے بہت ستارے حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ عہدہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری اللہ علیہ سے, سے خلافت ملی تھی اور مولانا خلیل احمد سہارن پوری مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے ان کے بارے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خول تو میں نے اپنے مرشد شیخ حضرت مولانا شاہ الغنی صاحب رحمۃ اللہ سے سنا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا اللہ نے ہمارے خلیل کو نسبت صحابہ تا فرمائی تھی یہ جملہ میں نے بارہا اپنے شیخ سے سنا جو ایک ہی واسطے سے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ کے شاک یعنی میرے شیخ کے استاد مولانا عبد الماجد رام اور شیخ الحدیث مولانا زکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یاحیہ صاحب یہ دونوں مولانا گنگوئی کے شاک ہیں اور ساتھ ہی پڑھتے تھے مولانا یاحیا صاحب تو مولانا گنگوئی سے بیگ تھے اور مولانا عبد صاحب رام اپنے آپ کو بیگ ہونے سے آزاد رکھا ہوا تھا اس بات کا غم مولانا یاحیہ صاحب کو بہت تھا کہ اتنا بڑا قطب ملا ہوا ہے اور یہ صرف شاگرف بنا ہوا ہے انہوں نے بہت سمجھایا مگر ان کی طبیعت میں تھوڑی سی آزادی تھی لہذا انہوں نے کہا بھائی ہمارا دل پیری مریضی کو قبول نہیں کرتا مولانا یاہیہ کو اس کا غم تھا کہ اتنے بڑے قطب العالم کی بیٹھ سے میرا ساتھی محروم ہوگا اور اس کو مولانا گنگوئی جیسا شعر نہیں ملے گا تو ایک دن انہوں نے ایک ترکیب نکالی اور اسی میں ان کو قید کروا دیا جیسے خود میرے شہر شاہد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ ایک دن بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا اس دوران حضرت و... حضرت نے یعنی حضرت گنگوہی ہی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑا سا وقت کیا آرام کے لیے سکون اختیار فرمایا تو مولانا صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا ماجد علی کو آپ قید فرما لیجیے حضرت سمجھے کہ مولانا ماجد علی نے ان کو وکیل بنایا ہوا ہے اعلی کے وکیل نہیں بنایا تھا بغیر وکالت پھنسا رہے تھے تو حضرت نے ہاتھ بڑھا دیا تو مولانا ماجد علی رام پوری اتنی بڑی نالائچی تو نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا بڑا قبل عالم ہاتھ بڑھائے اور یہ اپنا ہاتھ یہ کہہ کر کھینچ لیں کہ حضرت میں نے ان کو وکیل نہیں بنایا تھا بخاری شریف کا طالب علم اتنے بڑے شیخ الحدیز کے ساتھ ایسی بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا انہوں نے استاد کے ادب سے فوراً ہاتھ بڑھا دیا اور بیچ ہو گئے. میرے شہر شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساری زندگی مولانا ماجد علی ماجد علی صاحب رام پوری مولانا صاحب کو شکریہ اے شخص تو میرا ساتھی تو ہے لیکن تو میرا محسن عظیم بھی ہے اگر تو میری مدد نہ اگر تم میری مدد نہ کرتے تو اتنے بڑے قطب العالم کے ہاتھ پر توبہ کرنے سے میں محروم رہ جاتا کیونکہ میری آزاد طبیعت قبول نہیں کر رہی تھی لہٰذا مولانا حیا اللہ تم کو اس کی جزا دیں ساری زندگی روتے رہے اور شکریہ ادا کرتے رہے لیکن بتاؤ مولانا یا یا صاحب نے ترکیب کیسی نکالی یہ باتیں آپ کتابوں میں نہیں پائیں گی یہ صحبت سے ملتی ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں صحابی کا لفظ جو ہے صحبت سے ہے دین صحبت ہی سے پھیلتا ہے نہ کتابوں سے نہ واضح سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا ہمارے علماء حضرات قطب بینی کرتے ہیں کاش کچھ دن بینی یعنی بڑے خواب سے قطب بینی یعنی ولی اللہ کی صحبت ہے کاش کچھ دن قطب بینی بھی کر لیں تو ان کے علم میں برکت آ جائے برکت اور محنت دونوں میں فرق ہے دیکھو کیا فرمایا باغ برکت اور محنت دونوں میں فرق ہے امام راغب اس کہانی مفتا القرآن میں لکھتے ہیں کہ برکت کی معنی ہے فیضان رحمت الہیہ تو اس پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے جو کسی اللہ والے کے آگے اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے اللہ کو اس پر رحم آ جاتا ہے کہ یہ خود تو نا اور نالک ہے لیکن یہ ہمارے کا ہمارا ہے لیکن یہ ہمارے کا ہمارا ہے ہمارے خاص بندے کا غلام اور قادم ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے گوا کر مولانا محمد والا محمود محمد پر منا تو پتنا تپینک بچوں کا اللہ محدت نے فرض کو اللہ جو چوائز کر دیا بھی امر کی توفیق نصیب فرما لیجیے حاضرین کو بھی توفیق نصیب فرما لیجیے توفیق نصیب فرما لیجیے اللہ مرحمہ اللہ تعالیٰ اللهم اغفر لي وغفر لي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني و اهد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرني و انصر تأم تهد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عふشخنا لما تمشك و طلا بنا القول بالعمل والجعل منعينا بالحد إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم. یا اللہ یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کا میرا جلد مستم کا ہمارے لحاظ سے ڈاکٹر محمد صاحب کے والد صاحب کی سرجری ہو گئی ہے نمبر اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفایا منہ دے اللہ تعالیٰ ان کو بہت کم سے کم تکلیف کے اندر جلد از جلد شفاء ریکوری عطا فرمت ہے اور ان کی ساتھ صاحبہ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی شفاء کامل حاضر مستمر طالف مت دے اور جتنے ہمارے دوستوں میں یا ان کے گھر والوں میں کوئی بھی ہم سے تعلق رکھتے ہیں اور تعلق نہیں بھی رکھتے اللہ کو شفاء کامل حاضر مستمر طالمہ دے یا اللہ سب کو شفاء کام ہے حاضر مستمر طاقم دے یا اللہ ہمیں روحانی شفا عطا فرما دے جسمانی شفا یاطا فرما دے اخلاق وزیرہ سے ہم کو پاک فرما دے اخلاق حمیدہ سے ہمارے قلوب کو مدین فرما دے اعزلہ دنیا کی پریشانیوں کو دیکھنے دور فرما دے اور آخرت کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے اہداظ دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال دے ہوتا جو رزق کی تنگی میں اب جلا ہے اعزلہ ان کو آسان حلال برابر اس صحیح مانے آزاد آسان حلال بابر کا درست اللہ ورنہ حلال بابر کا درست نصیب ورنہ اور جس کے دل میں بھی کوئی حاجت ہو جائے اے اللہ تمام مقاصد دے اے اللہ ہمارے یہاں ہم اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرما لے اور امن کی توحید نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے مشریم کو جزائے جزیر حساب متضۂ کر کر میرے مرشد اول رحمۃ الراز کو میرے مرشد ثانی رحمۃ الراض کو اور میرے حضرت مرشد سالس دعت پر خاتون کو سب کو الدا سعارت درازات خود بے انتخاب پر مدمہ دنیا میں بھی ادبات خوب آرام سے رکھیے میرے مرشد سالس کو الزام کے خاندان پر پڑو رحمت حاصل کرنا میرے مشرین کے خاندانوں پر پڑو رحمت حاصل کرنا بچے بچے کو اللہ والا بنا چاہے بھی نسبت اور اطلاع بنا اہلداد ان کو دنیا میں کوئی دکھ نہ دکھا نہ دنیا میں نہ آخرت میں احساس بچے بچے کو آفیت سے خوش جنتوں سے مالا مال فرمائیے اور میرے مشکل پر خاتون کو ایک سو بیس برس کی حیات چاہیے تھا کمال صحت و عافیت اور خدمت دین کی شرح قبولیت کے ساتھ عطا فرمائی ہے اللہ ہمارے قلوب کو ہمارے <تصفيق> <مشای> ہمارے ماشدین کی محبت سے بھر دیجئے اور میں نے ہمارے مرشدین شاعر کے قلوب کو ہماری محبت سے بھر دیجیے اے اللہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ہر ایک کو ایک دوسرے کا اعزاء رفیق اور خلید بنا دے وصل اللہ تعالیٰ اللہ خلق ہی محمد جانا چوری کرنے وہ چوری کرنا لیتا ہے تو کہتا ہے تو بینک والے کہ لڑکی ہوتی ہے اور ایک عورت ہوتی اور ایک آدمی ہوتا تو اس کے لیے لڑکا اپنے لیے لڑکا اپنے لیے کپڑے لے لیتا لڑکے لے لیتی ہے اور چھڑیاں لے لیتی ہے اور آدمی اپنے لیے لے لیتا مہمان آتے لڑکا مہمان آئے ہم لڑکی تم ادھر ہوئے تو تم ادھر ہوئے تو تم ادھر ہوئے اور آدمی دال چاول دال چاول دال ایک سڑک ہوتا ہے اور ایک اور, اور, اور گاڑی کو رکوا چوٹی گر گئے چورانے سے لے لیں گے وہ گر جاتی ہے تو کہتے ہیں اب گوبو گاڑی کو امیگر لابنگر لانکیت ہے چرانی ساری نہیں لگتی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ایک لڑکا دکاندار سے ابھی جو ابھی میں جو سموسا لے کر گیا ہوں اس میں سے ایک لمبا بال نکلا ہے جو کسی لڑکی کا لگتا ہے دکاندار تو اور کیا چاہتے ہو کہ بیس روپئے کے سموسے میں لڑکی نکلا ہے <laughs> باپ بیٹے سے ہتھوڑے سے ہتھوڑے سے, سے دیوار کا سیمنٹ کیوں اکھاڑ رہے ہو بیٹا اس سے پہلے تو آپ نے کبھی منع نہیں کیا تھا باپ پہلے ہم اس کا کرایہ ادا کرتے تھے اور اب ہم نے یہ گھر خرید لیا ہے ایک صاحب بھاپر. اے خان صاحب بہت پریشان تھے آدمی خان صاحب کیا بات ہے کیوں پریشان ہو خان یار ایک دوست کو پلاسٹک سرجری کے لیے پیسے دیے تھے اب وہ پہچانا نہیں جا رہا ماں مننے سے یہ دروازے پر انگلوں کے نشان تمہارے ہے نا منا معنے سے نہیں امی میں تو ہمیشہ لاکھ مار کر دبا رہا تھا پٹھان وکیل سے کوشش کرنا مجھے عمر کہ... ملزم پٹھان وکیل سے کوشش کرنا مجھے عمر قید ہو پھانسی نہ ہو اگلے دن ملزم کیا فیصلہ ہوا پٹھ وکیل بڑی مشکل سے عمر قید کروائی ہے ورنہ جج تو تمہیں رہا کرنے پہ ہوں. ایک خان صاحب نے قضا نماز ادا کرنے کا فیصلہ کیا نماز سے پہلے اونچی آواز میں یوں نیت کی میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز قضا خجر چار نومبر پانچ بج کر بیس منٹ دو ہزار سات پرانا مشرف والا ٹائم اللہ <laughs> ایک سردار دوسرے سے میں نے اپنی بیوی کو بارہ جماعتیں پاس کروائی پھر بی اے پھر ایم اے اور اب اس کو گورنمنٹ جاب پہ لگوا دیا ہے دوسرا سردار تو تو سے بھی پڑھ کر ہے اب اچھا اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی بھی کراتے دوست یار میرا خیال ہے کہ امین اب ہسپتال سے جلدی وقت نہیں نکلے گا دوست کیوں کیا تمہاری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے نہیں میری اس کی نرس سے بات ہوئی ایک دیہاتی بینک مینیجر کے پاس گیا مجھے دو ہزار روپے چاہیے مینیجر پاس کیا ہے دیہاتی 24 गाय हैं कुछ दिन बाद बहुत सारे पैसे लेकर आया और उसमें से दो हजार बैंक मैनेजर को दिए मैनेजर बोला बाकी पैसे भी हमारे पास रखा हैं। मारे पास रखा है <laughs> एक जहाज क्रैश हो गया और वहाँ तफ्तीश करने गयी موقع پہ کوئی بھی آدمی نہ بچا سب جا باہر ہو گئے ایک بندر بیٹھا ہوا تھا اس کی گلے میں ایئر لائن کا ٹیک تھا اس کو انہوں نے پوچھ بچھ کے لیے صف کر لیا اور اشاروں کی زبان میں اس سے پوچھا حادثہ کتنے بجے ہوا تھا بندر رات کو <laughs> وقت وہ یہ کیا کر رہی اشارے سے سو رہی تھی پائلٹ کیا پائلٹ کیا کر رہا تھا اشارے سے سو رہا تم کیا کر رہے تھے اشارے سے چلا رہا تھا ایک پھی لگائی آخر میں اس نے سکھ سے کہا یہ تو حساب ہو گیا میری چوٹوں کا اب حساب ہو گیا میری سائیکل کا تم سائڈ پہ گئے ہو جاؤ میں تمہاری گاڑی دوڑوں گا سکھ نے بہت محنت کی پر اس نے ڈنڈے سے ایک لکڑی کھینچ دی اور بولا کہ اگر ڈنڈے سے اس طرف آئے تو میں تمہیں توڑ دوں گا جب پہلوان نے گاڑی توڑ پاڑ کے سکھ کی طرف دیکھا تو صرف خوب ہنس رہا تھا پہلوان نے بولا تم ہنس کے سکھ بولا مارو گے پہلوان بولا نہیں نہیں بتاؤ میں نہیں ماروں گا سکھ بولا جب تم گاڑی توڑ رہے تو میں سات سات باری تک کے لائن ادھر ای آیا تمہیں پتا ہی ادھر چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ